وہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا انکرویو کے سلسلے میں آج ہمارے مہمان ہیں کمجمیر صاحب کمجمیر صاحب آپ نے پہلی شائری کی پھر مصوری کو اپنایا اظہار کا ذریعہ تو دونوں ہیں مگر آپ کو شائری کے بعد مصوری کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ فاطمہ یہ بڑا دلچسل سوال بھی ہے اور دراصل مجھے بھی خود بار بار یہ سوچنا پہ کہ شائری کو ایک ذریعہ اظہار سمجھنے کے بعد اور شاعری میں اپنے اظہار کے کوشش کرنے کے بعد مجھے ایسی کون سی بے تھی جو آخر کار کینویس رنگ اور برش تک لے گئی تو شعوری طور پر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور جو اس میں لا شعوری محرکات ہوں گے ان تک رسائی تو خیر اس وقت میرے شعور کو بھی شاید حاصل نہ ہو لیکن شعوری طور پر میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ایک شدید بے چینی مجھے ہوتی تھی اس بات سے کہ جب میں شیر کہتا ہوں اور حیرت کے تجربے بھی کرتا ہوں جی جی لکھنے ہاں کی کوشش کی تو اظہار میں ایک کمی یہ ضرور باقی رہ جاتی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ, کہ میرے امیجز شاعری میں بڑے پازے ہوتے ہیں اور لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک رنگوں کا عالم جی موجود ہے یعنی جو لفظوں میں کسی حد تک آ تو جاتا ہے لیکن وہ اپنی ساری بوکل اور اپنے سارے شیڈس کا اظہار لفظوں میں نہیں کر پاتا تو یہ شدید بے چینی مجھے رہتی تھی اس کی وجہ شاید ایک یہ بھی تھی کہ بچپن میں, میں جب بہت چھوٹا تھا تو میرے والد نے ایک دن مجھے کھیلنے کے لیے ایک بچے کی تصویر اور اس پر ایک خوبصورت غباری کی تصویر بنا کر دی تھی تو یہ خوبصورت غبارہ جو میرے والد نے جب شاید میری عمر تین برس رہی ہو تو اس کے جو رنگ تھے اس غبارے پر اور اس بچے کے چہرے پر جو ایکسپریشنز تھے وہ مجھے یقین مانو فاطمہ کے ساری یہ زندگی ہان کرتے رہتے تھے اور میں یہ محسوس کرتا تھا جی کہ میں میری روح یہ کیسے بچے کی طرح ہے جو اپنے اظہار کے غبارے میں ہوا پر رہی ہے اور اس کے جو رنگ ہوتے ہیں اظہار کے وہ پوری طرح نظری اور سمئی اور بصری یعنی کسی طرح بھی پوری طرح کنوے نہیں ہوتے تو اظہار کا جو مسئلہ تھا اور ابلاغ کا جو مسئلہ شاعری میں درپیش رہتا ہے شعرا کے ساتھ وہ میرے ساتھ بھی تھا لیکن جو اس کا ویژول سائڈ ہے جو اس کا نظری سائڈ ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ رنگوں کے مختلف لگژوریئنس اور رنگوں کے شیڈس اور رنگوں کی ورائٹی اور ظاہر ہے جس کے لیے ابھی ہماری اردو زبان بھی پوری طرح قادر اس پر نہیں ہے کے رنگوں کی مختلف کیفیتوں کو ایکسپریس کر سکے اور ان کی ہارمونی سے جو پیٹرنز نیچر میں پیدا ہوتے ہیں ان کو یا انسانی فیگرس میں مطلب خال و خط کا ایک لفظ ہے یہ خم گردن ایک ہے تو اس میں خم گردن میں انگنش شیڈز ہیں جو مصوری کے بغیر ایکسپریس کرنا میرے لیے بالکل ناممکن تھا تو اپنے باطن کے اظہار کے لیے اور ایک دیکھنے والے سے ایک رابطہ کام کرنے کے لیے میری روح بہت اچھا آپ نے ابھی بتایا کہ شاعری میں آپ نے حیات کا تجربہ کیا مجھے شاعری میں جو تجربات میں نے کیے تھے اس سے مجھے میری روح کو کچھ فائدے ضرور ہوئے مثلاً یہ بات مجھے شاید بچپن میں نہیں معلوم تھی کہ ہم پر جو روایت کا دباؤ ہے جی جو کنونشنز کا دباؤ ہے جو پرانے ہمارے بزرگ لکھنے والے تھے ان کی تحریروں کے جو اور ان کے سالیب کے جو اثرات ہیں اس سے کسی حد تک فنکار کے حصے سے ہمیں آزادی حاصل کرنا چاہیے یہ بات آہستہ آہستہ طلوع ہوئی اور عمر کے جس حصے میں طلوع ہوئی مجھ پر اور منکشف ہوئی واضح طور پر کہ انڈیویجول ٹیلنٹ کے اظہار کے لیے وہ فریڈم بزرگوں है. کے کنوینشنز اور کے رد و قبول کا جو سلسلہ ہے وہ جب مجھ ہوا تو اس نے مجھے پینٹنگ میں بھی اس طرح مدد دی کہ مثلاً اگر پینٹنگ میں آپ سے یہ کہیں کہ آپ میں پال کلی کے اسالب یا کینڈنسکی کے اسلوب مطلب اس کے ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم یا ٹرنر کا لینڈسکیپ یا کی لائٹ کسی اور طرح کے ایک مخصوص پیٹرن میں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا आ اور میری روح یہ تجربات میں بات جان گئی تھی کہ مجھے پچھلے فنکاروں کے تجربات سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایسا فارم کی تلاش پینٹنگ میں بھی کرنی چاہیے جس میں میں اپنے آپ کو ایکسپرس کر سکوں اور پینٹنگ میں بھی میری کوشش یہی یہ ہے کہ میں اپنے ٹیلنٹ اپنے احساسات اپنے خیالات کا اظہار اپنے فیلنگس کا اظہار اس طرح کر سکوں کہ جو ہمارے پینٹنگ کے جو پچھلے ثالم اور جدید عہد کے جو مشہور ہیں اور جو طریقے ہیں موڈس ہیں پینٹنگ کے ان سے ان ایک نیا راستہ میں اپنے لیے نکال سکوں اچھا آپ جس جدید ادب کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ترقی پسند ادب اور جدیدیت سے کس حد تک مختلف ہے دیکھیے اب اردو میں جدیدیت ایک خاص اسلوب ایک خاص معنی میں استعمال ہوئی ہے حالانکہ جدیدیت کا مطلب یورپ میں کچھ اور تھا اچھا. یورپ میں جدیدیت کہتے ہیں انیس سو چودہ کی یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد جو فکری رو جو فکری رجحانات پیدا ہوئے آرٹ فارمز میں مثلاً ریئلزم یا مثلا تاثریت امپریشنزم یا مثلاََ ایکسپریشنزم یا مثلاً ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم یہ جو تمام اسالیب تحریکیں اور حیات کی اور اظہار کی اور سبجیکٹ کی جس کو پیدا ہوئیں ان سب تحریکات کا کا اثر جہاں جہاں ادب پر ان میں ہوا اس کو یورپ میں ماڈرن لٹریچر سے یا ماڈرن پینٹنگ سے تعبیر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ماڈرن لٹریچر یا ماڈرن پینٹنگ وہ ہے جس میں وقت کا سب سے زیادہ شعور کا فرما ہوتا ہے یعنی جی یہ بات کہ یہ فن آج کے عہد میں رونما ہو رہا ہے یہ امیجیٹ مادری سے منسلک نہیں ہے نہ اس سے پیدا ہوا ہے بلکہ آج میں منسلک ہے تو آج کا یہ اثر پر یہ جو زور دیا گیا ہے جن تحریکوں میں ان تحریکوں میں یہ ساری ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں تو آج وقت کے شعور پر جو اہمیت ہے اسی نے جدیدیت کی یا ماڈرنیٹی کا ایکسپریشن وہاں بہت زیادہ یورپ میں یہ ہوا ہمارے ہاں جب یہ جدیدیت آئی ہے تو دراصل اس کا ایک پہلا سا ہلکا سا پرتمحال کیا ملا پھر بڑھتے بڑھتے یہ افتخار جالب اور نسناگی اور آپ نے دیکھا کہ فنکاروں نے ہمارے ہاں لکھا لیکن یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہمارے ہاں کہ یہ پروگریسو لٹریچر سے متصادم ہے جی ہاں لٹریچر اور یہ دو مختلف گوپوس چیزیں ہیں حالانکہ یورپ میں ایسا ہوا کہ اندر برتوں نے مثلا اس کو سولرزم کو, کو, کو سوشلزم ہی کا ایکسپریشن کہا انہوں نے یہ کہا کہ سولرزم یا آندھر وتوں کا جو سولزم ہے یہ سوشلسٹ آؤٹ لک ڈائریکٹیکل لک سے پیدا ہوا ہے یہ انہوں نے اندر پر تو نے سولرڈزم کتابی دی تھی ہمارے ہاں اس کا شعور نہیں تھا ہمارے ہاں یہ تھا کہ جیسے جدیدیت کسی قسم کی سامراجیت یا کسی قسم کی سرمایہ داری اور اس سے پیدا ہونے والا یہ نظریہ کہ فرد کو اس کے مجھول خیالات نے بند رکھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے اس کا اس کا اثر بالکل جدیدیت نہیں جدیدیت ایک ترقی پسند تحریک ہے مانو میں ترقی پسند تحریک ہے اور اس یہ وقت کے سیلان کو اس کے کو, اس کے کے کو کو تسلیم کرتی ہے اور یہ کسی مجہول فرد کی جو ماچے سے ہوا فردو صرف اس کے کاسی نہیں سمجھتی بلکہ یہ اثر کی ایک تازہ رو کی طرح قبول کرتی ہے اور یہی آندھر پرتو نے بھی اور یہی وہاں کے قابر نے پیش کیا تھا اس کو یہاں ہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ترقی پسند ادب کے ساتھ ساتھ بلکہ اس کے بعد کیونکہ ترقی پسند ادب تو ایک حد تک تاریخی طور پر جا چکا ہے ہم اپنے جدید ادب کو ترقی پسند قوتوں کا, یعنی ان کا جو فرد کی بنائے داخلیت نہیں یعنی اس کی وہ کر دیا نہیں, کرتی ہے نہیں جی. بلکہ اس کے, ان کے باطن جو خارج سے متعلق ہو کائنات سے متعلق ہو معاشرے سے متعلق ہو اور اس میں اپنا اظہار کرنا چاہتا ہو آپ نے اپنی شاعری کا پہلا مجموعہ ریجیکٹ کر دیا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلا مجموعہ میرا کلاسیکی اثرات میں بہت زیادہ بند تھا میں نے پہلے مجموعے میں کوشش کی تھی مدن درجلہ کے خاطر میں کہ میں کے سے آزاد ہو سکوں okay. میرا بچپن دراصل بہت سدا کی ماحول میں تھا okay. اور میں بچپن میں جامی کشفی حافظ اور جیسا کہ سب لوگوں کے گھروں میں فنکاروں کا ہوتا ہے اس طرح کے ادب کا مطالعہ کیا تھا اور ان کے عظمتوں سے ہم بہت بری طرح متاثر تھے اور سن 62 میں یہ پہلا مدبوں کا قافلہ مشায়ع ہوا تھا تو اس وقت مجھ پر اردو کی کلاسیکی ادب کا فارسی کے کلاسیکی ادب کا اور جہاں بھی تعلیم جہاں تک ہوئی تھی ٹھنڈے جب اسمانی یونیورسٹی میں پڑھایا گیا تھا اس وقت بھی ہم پر کلاسیکی غلطی تو ہماری جو اب وہ ہم کلاسیکی غلطے سے اس لیے بھاگے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ ادب جو بہت زیادہ خارجی ضرورتوں سے لکھا جائے یا بہت زیادہ داخلی ضرورتوں سے یعنی یہ کہ پرفیکشن کے لیے لکھا جائے اس لیے کہ صاحب ہم بڑے فنکار ہیں استادی ہم دکھائیں اور ہم اساتذہ سے بڑھ کر شیئر اس کو میں نے کہا کہ انٹرنل نیسیسٹی ہے اور پرفیکشن کی تلاش ہے اور زبردستی اسی ذوق نے یاروں نے بہت زور میں مارا. یہ غلط رویہ تھا یعنی انٹرنل نیسیسٹی بات کی کہ میں استاد کہلاؤں میں کلام میں بن جاؤں پرفیکشن حاصل کروں ایک سہرا لکھ دینا تو اس کے لیے آزاد ہوا اور میں نے محسوس کیا جاتا ہے تو آپ پروز پوائم کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی ہاں پروز پوئم کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور پوئٹری کی ایک سینتھک فارم تھا یہ بات کے بیسویں سدی میں پروز ہمارا میڈیم ہے کہ پروز ریشنل ایکسپیرئنس کا میڈیم ہے عقلی تجربات کا میڈیم ہے اور پوئٹری آزاد تخیل کا میڈیم ہے yeah. تو جو ریزن ہے جو عقلی ہمارا ہے وہ تخیل کی بہت زیادہ اڑان پسند نہیں کرتا uh -huh. یہ یعنی چاہتا ہے کہ تخیل کو ریالٹی سے قریب کر دیا جائے uh -huh. یعنی تخیل جب ریالٹی کے قریب ہو تو اس پوئٹری کو ایکسپٹن کو تیار ہے پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ پسماندہ بہروں میں اوزان میں اور ایسے رواج پائے ہوئے فریزز میں شاعری نہ ہو جو دوسروں کے لیے ناگوار ہو اس میں ریپٹیشن ہو نہ ہو بلکہ تخلیق ہو تو شاعری اور نسل کی میں اپنی باطنی ضرورتوں سے پہنچا میں کے کے اثرات سے نہیں پہنچا تھا دی میں دی اس بات سے پہنچا کہ میری روح کلاسی کے طور پہ شیئر کر کیونکہ نہیں پھر آپ نے جب پینٹنگ شروع کی اس کے بعد بھی آپ نے نظمیں لکھی پینٹنگ شروع کرنے کے بعد میں نے کوئی نظم نہیں لکھی ایک نظم میں نے آخری جو لکھی تھی اگر تم ان چناروں سے کہو گے جی یہ ایک تھی مثلاً میں نے اس میں لکھا تھا کہ چاند ہماری محبت ہے اور سورج ہمارا غصہ تو اگر تم ان درختوں سے کہو گے اگر تم ان چناروں سے کہو گے تو یہ چنار تمہیں سایہ دیں گے اور یہ گلاب تمہیں ان بستیوں میں لے جائیں گے تو میں یہ جب کہتا ہوں کہ میں یہ چنار اور یہ بستیاں یہ گلاب یا جب یہ کہتا ہوں کہ چیتو بہادر ہے لیکن چھوٹا تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ ایسے یہ تصویر میں بنا رہا ہوں جس میں آوازوں کی کیفیت تو ضرور ہے اور کنسپٹس تو ضرور ہیں مثلا بہادر ہے چھوٹا ہے یہ کنسپٹس ہیں میں کرداروں کو ان کے کنسپٹس میں ایکسپریس کرتا ہوں اور چنار ایک جرنلائزیشن ہے میں اس میں ایکسپریس کرتا ہوں اور کنکریٹ جو میری روح ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ تم چنا دکھاؤ تم جھوٹا دکھاؤ تم یہ بتاؤ کہ بہت ہے تو آپ نے یہ تو محسوس کیا کہ الفاظ کہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں رنگوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے کبھی رنگ کے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور الفاظ کا استعمال کرنا ہاں میرا خیال یہ ہے کہ ایسی منزل میری روح پر آ سکتی ہے جب رنگ میرا ساتھ چھوڑ دیں لیکن میں اپنی ایک فنکار کی ہے سے میں اپنی اس جدوجہد میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں یہ ایکسپریشن کی جدوجہد میں نے لفظوں میں کی ہے رنگوں میں اور لکیروں میں دراصل تصویر لفظ بھی ایک تصویر ہے yeah. اور تصویر بھی ایک لفظ ہے تو اس میں آواز بھی سنائی دیتی ہے لفظوں میں, آپ آپ لفظوں میں سکیں گے. تو فی الحال جہاں تک میں سفر میں آیا ہوں وہاں تک میں آپ سے گفتگو س سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ آخری کوشش چیز جو کر رہا ہوں اور اگر آگے بھی اس کے جی نوجوان نسل جو دور جدید میں رہ رہی ہے ان کے بارے میں بہت اچھا لکھ رہے ہیں نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ کوشش کر رہی ہے اور اس میں نوجوان نسل میں اس دفعہ تو ایک بار حیرت ناک ہے کہ پہلے افسانہ نگار لڑکیاں سامنے آئی تھی مثلاً افسانہ نگار حجرہ مسر سامنے آئیرۃ العین حیدر آئی دفعہ شاعرہ نظر آ رہی ہیں دریا نظر آ سیما خان نظر آ رہی ہے اور فاطمہ حسن ہیں اور خود ہیں اور وہ شاہدہ حسن نظر آ رہی ہیں حضرت نظر آ رہی ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس دوا نئی نسل میں لڑکیاں بھی ہمارے شعر و شاعری میں بہت ہیں بہت بہت شکریہ